الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه للصدق والصفاق ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون ما علم ذلك بما فضل الله بعدهم على بعض و بما أنفقوا عليهن من أموالهم آمنت بالله صدق الله مولانا لعظيم وبلغنا رسوله النبي القريم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلادو یا سیدی یا رسول اللہ والا سوال سید یا حبی بل سلاد یا سیدی یا حبیب اللہ سلا یا خاتم جین والا آلکا و سہد کا یا سید یا ہم دنا گرو دے ختم لمبیا لہو تحیت و سنا تم بعد آج رانا فریاد ہے حق تعلق شام ہو بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ خطاط روحانی محفل خانہ آبادی انیر محترم جناب محمد رحت صاحب سلسلے جلسہ منعقد میں الحمدللہ اللہ تعالی کی توفیق اور مدد ن تین جلسے شادی دے موقع کر چکے ہیں ایک منڈی فیض آباد ضلع شیخوپرا دوسرا ہجرا شاہ مکین شہر اور تیسرا جلسہ دن رات نڈی احمداباد جنو منڈی ہی آدھے نے ہے اج چوتھا جلسہ ہے جڑا شادی دے موقع دینی جلسہ بن رہا ہے میرے خیال دے لاہور شہر اس سنت دے افتتاح دا شباب محمد راف صاحب ہونا ہے اور ان دے براوا क्योंकि पहला लाहौर शहर के अंदर मेरे सुनने नहीं आया भी इस तरह की महफिल तो गए बाराए हैं है चंगा तरीका चंगी सुनत जिस बंदे ने शुरू की अपना भी, भी स्वाभाव है تو جن اندر طریقے دے پھر اگان چلتے رہن گے انہوں کا سو... سواب بھی ان لبا رہ جہے اگان چلتے انہاں دا اپنا سواب ان بھی لبتا رہنا میں تو, تو یہ سمجھا گا پر حقیقت بھی یہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالی دا یہ احسان ہے انہوں کے اتنے فضل شاید تو یہ سمجھنا بھی. بھی اے نا نا اسلام یا کسی بولوی تحسان کیا بھی چلو بولوی صاحب چلو تا وار ہی صحیح حقیقت اسلام اور دی جس بندے نوفیق نو ہوے سمجھو اللہ سونے نے اسے انسان نے عام تاثرے پایا جا بندہ کوئی دو چار کام دین کر سن بچارا زمین پہ پیر اپنے نہیں لگن دس بھائی بس میں تے, تے خدا ایڈا احسان کر چون اتار پتہ لگے گا کی اج جماعت اور تنظیم والے بھی یہ سبزی کھلنے وہ آتے نے بھی اچھا موڈے دکھا تو اسلام کھلوتا ابھی ایک پاس ہوگا حقیقت یہ, یہ سرا سر حماقت اور جہالت خوتا پانے اپنے آپ تمیز کوئی جدو بھی دے کے بلکہ میں آخا گا دے کے اوکھے حالات بننے اللہ واہدہ شریک مولا اسلام دی پناہ دے ان بچا ہے اسلام نو کسے نے بچایا کی بچانا ان بچا اللہ دا قرآن اسلام اللہ دے احکام نے اللہ بھی بے نیاز ہے تے اللہ اسلام بھی ہر کسے تو بے نیاز ہے ہر کسے نو ضرورت تے مولا ہے کائنات دی رب سونے نو کسے دی لوڑ چلو گے تے اپنا فائدہ نہیں چلو گے تے قسمہ نو کھاؤ اللہ سونے نو کسے دی لوڑ لڑکے رب سونے کا سمان ڈگن لگا جی آپ تھلے زمین سے دو چار کم رب دے یہ بالکل غلط فہمی کٹ دو میں اگلے دن کلندر اللہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ ایک خط مبارک پڑیا اس خط دے اندر آپ نے لکھا سی جب بھی مسلمانوں پر تاریخ کے نازک حالات بنتے رہے ہیں تو اسلام نے مسلمانوں کو پناہ دیا مسلمان نے اسلام نتی ہمیشہ کنے پناہ ہے؟ صحابہ کرام جو پیر اگڑی ہوں سن اسلام آئے تو اللہ سونے نے فرما انسان کٹیندے سن ساری دنیا دے دلیل خواہ ہوں دل صاحب کرام پہ... آپ دو دو دور تو پہلا مطالعہ کر کے اللہ وحدہ شریف نے مہربانی فرمائی اسلام تتا فرمایا انسان بچ گئے انسانوں اپنا مل گئے اس واسطے خالق والا جس بندے مہربان ہو اسلام احسان اہل خانہ کے فرمایا تو بخشی کہ یہو جا موقع شادی دا جدوں کے ہر پاسے ہلڑ بازی ناچ گا کچھ سو سو حرام دے, دے کام نار شامل ہوں ایک سنت ادا ہوں ایک سنت ادا ہوں سو حرام شامل ہوں ایک سنت ادا ہوں سو حرام دے کام شامل ہوں اس سنت کی ادائیگی دا فائدہ کی ہویا ہوا بھی جرم کام سو شامل ہو کیونکہ حرام دا چھڑنا فرض فرد ہے فارج کا درجہ اتلا او بعد واجب واجب تو بعد سنت نکاح کی ہے. سنت سنت ادا ہوئی تو اس تو واجب بھی چڈے اور پردہ منہ دا کرنا ہے واجب ہے عورت واسطے منہ دا پردہ کرنا کی واج فرس تو اترے کم فرض کیڑے حرام نڈنا حرام کم عورت لگی کٹے سڑکوں جناب جی مہندی لا رہی آ رہی یہ سنت ادا ہو رہی ہے کی ادا ہو رہی ہے سدکے چاہ سنت ہے کادی ادا پی من سمجھ لگتی میاں نہ مکما والی سنت ادا کرنی ہے تصویر بے ویا چ خدا کی قسم کر کے نہ کرو تو بخشے جاؤ گے ادا کر لیے تو اس نے اور ساخلا کھانا خرابا ایک سنت مینو چلے چا پایا اتنے امن حرام پا دیتے اے خدا رسول نہ دے کم پا چے تو ایسے ناجائز کا کما تو بچا کے اللہ نے توفیق بخشی حضور سرکار دی سنت کرن کر کوشش اور یہ جلسہ فائدہ یہ ہونا ہے تو چند ایسے مسائل بیان نال شادی دا مقصد جڑا نا اور میا بی گزارے کا بھی پتا لگے گا مرد کے حق عورت کی حق مرد کی بھی سمجھ لگے گی اور ان شاء اللہ جی علاوہ دیگر ایسے مسائل کھلنگ گے جڑے تموم تو دعا کرو سال کے تعناک گلا والا نو اپنا دین ایمان دی توفیق توحفیق اللہ واہدہ شریف مولا نے ایک کی ایسی نعمت بنائی ایک نعمت ایسی عطا فرمائی جڑی پوری فرما کے رب سونا ہے میں تے اپنی نعمت پوری کر دیتی جد مدینے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آخری حج مبارک کدا فرما رہے سن اللہ واہ گہلا شریف مولا نے قرآن اتاریا سورہ توبہ آخری سورت قرآن دی اترن دے اندر اللہ سونے نے سورہ توبہ نازل فرما کے لان فرمایا الم اک مل دینکم ممم تو متی و ردی تو مل اسلامی میرا ڈٹ کیا سبحان اللہ اللہ سونے نے فرمایا اعلان نازل فرمایا اپنا احسان بتایا دسو اے ایمان والو آدر تا دیا کر چڈیا ہے اور اثا اپنی نعمت پر پوری کر سکیے مالو مو یا اللہ سونے دی نظر چ نعمت یا اللہ کا دین اسلام یا محمد پاک بھی ذات کری اللہ رریق مولا نے یا احسان نبی پاک سرکار بھیج کے کیتا ہے یا اللہ سونے نے احسان اپنا اسلام پورا فرما اللہ نے فرمایا اج اچھا تعمت پورا کر چیاں لے اللہ دیا بندہ گور فرما بہت حلہ شریف مولا دی نظر احسان ہے ہوئی یہ کہ اللہ ڈرولہ شریف مومنا اسلام والی ہدایت فرما اسلام والی ہدایت اسلام والی نعمت ہر نہیں کسی بڑا ڈٹ کیا سب نلہ اللہ اسلام والی نعمت ہر کسی لبھی میں کافران بچے ویکھے نے بارہ بارہ بچے ایک بڑھی دول نے دے کول میں دولت دھن سرمایا بھی بڑا ویچا ہر شاید دنیا کی انہوں کے کول ہے اور اللہ وہد شریق مولا نے اسلام تو محروم خدا دی قسم کر کے آنا جڑی دشمنوں بھی دے سجنا بھی دے اس نے مت فخر نال بندہ کی کرے فخر نال اس دولت دے کرے جی اللہ سولہ سرب سجنا بھی ادار فرما ہے جی دولت صرف رب سجنان ہے اس دولت نو دولت خالق کہنا تلا والا نے توجہ فرمایا مولا پہنا دلہ والا نے انسانوں جدو دھرتی تو دے دیا بابے آداب ملو تو سلسلہ شروع فرمایا اللہ وحدہ وحد شریک مولا نے سیدنا سید نہ آدم علیک سلامتی بھیج کے انسانوں کا سلسلہ شروع فرمایا ہے انسانوں کا سلسلہ جب شروع فرمایا ہے خالق تعینات نے جیسے سورت فرمایا ہے اس سورت کا نام سورت نسائے نسا کہڑی سورت سورہ نسا نو آدھے نسا کا من اور عورتوں اللہ سونے نے عورتوں واسطے پوری سورت اتارے اللہ واہدہ الاشری مولا نے سورت عورتوں کے نام کی دی اتار دیتی ہے سد کے جاواں خالک کے پہنا سورت کی ایک فرما یا ائیو اللہ ستا کو ربر کو پرور جی پیدا کیا ایک جان تو جنہیں پیدا کی سمجھ آ رہے کوئی نہیں پی جو سمجھ آئے تو سباہ جی تاکہ میں کدھر قبرستان چاہ مہربانی کرے قبرستان لے جب پایا نہیں تو میرے کو بولیا جا تو تصا کوئی ہوں ہاں اللہ کرو گے میم پتہ لگے گا اللہ واہدا شریف مولا نے فرمایا ڈرو اپنے اس رب جنہیں تو پیدا ہے ایک جان تو واحدہ ایک جان میں نے ایک بندے سوال کیتا کشتی کہڑی جگہ سے قرآن نے باب آدم علیہ سلام تو سارے لوگوں پیدے کرنے کا ذکر فرمایا, فرمایا. اللہ واہدہ شریف فرما اللہ کا ایک جان تو جنہیں پیدا فرمایا اگ اللہ دا. جا. تو اس ایک جان تو اللہ نے اما پیدا کرنے صورت ڈکرئیے خوبصورت اگے اللہ فرما وا بس شامل ہونا روزان کسی روشا پھر اللہ دا دو تو اسو مرد جیلیاں اتنے بھی نظر آدھے نے پابندی بیبیاں پھیلائیاں اللہ وہدا شریر مولا نے کنہ تو فیلائیاں اللہ نے آدم تو حوالہ السلام سلام تو فیلیاں اور فرما اس آئے کریمہ نے پہلے نمبر تے سے دس اللہ سونے نے پہلوں ایک جان آدم پیدا فرمایا ایک جان آدم تو پیدا فرمایا پھر اللہ نے دس آدم دن دی گھر والی زوجہ جہ محترما اللہ وا دا الا شریف نے پیدا فرمایا پھر اللہ نے فرمایا انہوں نے دونوں کو ایسا مرد تورتوں پیدا فرمائی نے میںمبڑ تدالت چاہنا قرآن سارے انسانوں آدم کو پیدا فرمایا آدم تو ہلوا تو پیدا فرمایا ترتیب پہلو اللہ نے آدم نو بڑھائے پھر آدم تو ہلوا نو بڑھایا پھر انہیں دونوں تو سارے انسان اللہ سونے نے ترتیب پیدا فرمائے پاسے ایک نظری اور نگر پہ آ جنوار نظریہ دان کا نظریہ وہ اسی ااندر تو بنے کے سائنسدان آج تو بنے باندر تو بنے میں بولیا آپ کے بھول مراد کمی کے کم جو باندر والے سائنسدان کرتے کر کے کر بندر باندر میں آ باندر پتر توں تو گا ارس تو نبی آدم دی پولا دیا مننو گے کہ قرآن جہے کنجر نے سائنس قرآن انہوں کا کی بنے گا جہے آدھے نے سائنس قرآن چ نکلی نو آخو پھر تا آبا جی بندے چیڑیا کالج بیٹھا جائے جاؤ اپنے سد کے جب مت مارنی پوچھو چھ ماری سد کے ہو گئی ترقی سکول والے شرطانہ مبارک اللہ نے نبی آدم علیہ السلام پاک جان پیدا ہوا سبحان اللہ اور سن بلکہ بزرگ لوگ اور بھی پیشان دی گل کر دے کرتے سلطان بہ فرما بن چلایا اتراف زمین دے ات ارسوں فرشی ٹکایا پال درادا اس وطن دراڈا سفر دسی وطن دار ات دم دم الم سوایا سائنسدان والا بناوے ایویں الٹی ترقی کر دیا ڈنگر تک پہنچے تو ڈنگر تو بھائی بن کھلوتے ہیں سب کے دیا ترقی تو سوٹان ساس مانو آئے مسافر بن کے آیا ہے پھر گیا سونے والا گور فرما اللہ دیا بندیا ترجیو فرمان اور ترے سامنے بابے آدم لڑاؤں اما ہبا کا ذکر کرا سب تو پہلو نکاح جلانا ہوا ہے بابے آدم علیہ سلام سلام سب تسلیم آپ سرکار محترم شریق مولا نے مبارک فرمایا جا ذکر اللہ واہدار شریق نے اشارہ سن قرآن فرمایا تو گھر والی تو ہی پیدا فرمائیے شارا اللہ نے قرآن دتا تفصیل محمد ابی پاک نے, بیان نے, بیان کہ اللہ نے آدم علیہ السلام دی. خبی حضرت حلو نا فرمایا اور وچنی حکمت را لو تاکہ عورت مرد کی آپس محبت ہو جائے اس واسطے جد بابے آدم سلام تماح کا نکاح ہوگا نکاح کنو آختے ہیں پتہ جے پتا جی نکاح کنو آختے ہیں نکاح آدم کوتی خوب گئی مینو ہی کڈنی پی کھ لو خوبی ریا اللہ نے کہا ایجاب تے قبول کا نام کیا ایجاب تے قبول ایجاب دا مطلب کی ہے پہلو لفظ بولے ج میں نال نکاح کی یا عورت مرد چاہے میں اپنا نکاح یا میں اپنا کیتا ہے اس ہجاب قبول نکاح آخر گواہ واسطے شرط نے نکاح دے دو رکن نے رکن کن نے نکاح کی ایک ہجاب قبول, قبول. جن پہلے بولنا جن اگو آخنا قبول ہوں. قبول آخری قبول نکاح دے رکن نے گواہ کی شرط کنے گواہ دو گلا شرط نے ورنا بغیر نکاح نہیں ہوگا. اے میں ترقی داخلہ دور کی دا دا گل نہیں پیا کرتا میں رسول ہوں لا دو قانون مرنا ہوں تو فیصلے تھوڑے کدا جا بیان آیا مول جیوں نے تو ایسے کہانی بنا رکھی ہے پلا لڑکی لڑکا لڑکی کو بھگا کر لے گیا اگر لڑکا لڑکی آپس میں راضی ہو جائیں تو گواہوں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے نا ہونا چاہیے ترقی ہو چاہیے بوائڈ فرن گرل فرنڈ کا مولویا تو جان چنی ایک کار مولویا پڑتا سو گا کرنا پہنا سی ہوں یہ مہربانی ہو گئی ترقی یہ مگر لیا دیکھو مگر لے لیں سال لیا لگ سوڑا نہیں تو ٹونڈے کھچنے والا بیٹھا ہے غور فرمان اللہ دیا بند شرط میں مدنی محمد پاک دی شریعت کی حضرت جبریلے امین آئے اللہ دے فرشتے آئے باب آدم علیہ السلام دا نکاح پڑھاؤن کی خاطر خاطر نکاح جدو پڑھایا باب آدم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا ہاتھ مبارک لبریل فرما نے حق مہر ادا کر اچھا جبریل تو کیے کیلی شاید حق ادا کرا آپ نے فرمایا جبریل نے نبی آخر زمان سے درو چا پڑ آدم ترا حق محردہ ہو جاوے گا خوراک معلوم ہوا آپ انسان جمن ابتدا جڑی ہوئی ہے ہوئی درو پاکی کی وسیل دار درود پاک ہاتھ مار دے تے سڈے بابے آدم سے اما ہلا پاک دا نکاح ہے فرا مطلب سڈے سونے نبی پاک سکار کا وسیلا پاکی مگر سو حال کرے تو بنے گا نہ سنی ان لوگوں دیا گلا جڑے آدھے وسیلا کیوں لا آدھا اتو ہی کام شروع ہو جائے توجہ فرما سب کے سیدنا سی علیہ السلام د نکا مبارک ہوا اور, اور فرمایا اللہ واہدہ شریف مولا نے مرد دی ذمہ داری بڑائی خرچہ جڑی بیا کے لرچا تائیں تا قرآن نے فرمایا باب آدم علیہ السلام اللہ شریف مولا نے اللہ نے فرمایا اس درخت کے نیڑ نہ اس درخت دے نیڑے نہ جایا جے والا شجرہ مزہ نہیں آیا اس درخت دے قریب نہ جایا جے پہلے دن تو منا پیا فرما فرما کی آدم نیرے گئے مشقت پہ جائے گی میں قرآن دلفل نہ جائے جی روکے دوما نو جا رہا را سونا جے نیڑے گئے حتشکا آؤ آدم مشقت پہ جانیے یا مولا زمین جانگے مشقت کلے بابے آدم سے کیوں پی کاری مشقت سی تفصیلات کھول کے مدینے کے کاجدار میں فرمایا تفسیرا بچ آئے وہ مشقت سکل دی آدم گیا جنگ تو اتنے بغیر کیوں پہ لبھی تیری گھر والی نگیر پہ لبھی ہے جدو تھلے تر گئے پر مشقت تیرے تے پینی گھر والی آخر سبھا اللہ سونے دا پورا بولتے تو سہی نا اللہ نے فرمایا مشقت پی جانی تیری گھر والی کیونکہ شانا بشانا چلو نے قرآن میں بڑا پڑھا پڑھے سے گل نہیں دکھتی دفیے آدم مشقت کھیتی باڑی تہن کرنی ہے کم سارے کما کے تو خلان بیند تک پہ یا پہار بندہ نہیں فرمایا اس ایک قانون بنا دیتا ہے خرچا مرد ہونا ہے یہ خرچہ نہیں کر سکے گا تو مرد اس سے اور سدن تو شروع ہوا تو ہوں پران سناوا جا سارے تو فرد کی مسئلے مڑ میں او دسنے نے جڑے سنے نہیں نمے مسئلے دساگا تو اللہ کی مہربانی سپرے بھی کرتا جا کیونکہ اجکل فنڈیاں کافی نہیں لنکت ہے کمانڈو کیڑے فوجی کیڑے ہاں جی فل لگے سن دی پھر انہوں نے حساب رکھنا پہنتا نا اب تیار لگی ہے تینو نہیں امریکن اللہ کا قرآن پر لگا تو اللہ نے فرمایا مرد عورتیں نگران نے پر بھی غور ہو. مرد عورت نہیں رکھنی اہم رکھنی عزت نہیں کائم مرد نہیں رکھنا وے جان کا خیال بھی مرد نہ رکھنا وے ادھے ایمان دا خیال مرد نہ رکھنا وے ادھے رسک خیال بھی مرد اللہ فرما وجا کیونا فرما اس واسطے مردانوں اور تاں کو ایک فری لخشی یا اللہ کیڑی شریف مرد جسمانی قوت वत بخشی مرد کئی فضیلت ایسا تخلیق بہادری مرد چ بہادری عورتوں زیادہ ہے تکریف کر دیا میں بابا سکول پڑھائی سریا میں جان چھٹی پی آئٹم بم تو اس مش صاحبہ نے جی لندن وال رخن برباد جی امریکہ برباد برباد جی اپنے مرد و جو ہے فلم کوئی نہ سدکے جاوا ایسا کتنے ترقی کر گیا بیٹی آئٹم بم بن گئی سدکے جاوا مکالے ملن تو اپنی تباہی پھیرن تو اس ترقی کرنے سبکے ترقی کہ بیٹی آئٹم بم بن گئی اما آئٹم بم بن گئی بہن ایٹم بم بن گئی میں سرکار کو پوچھا نہیں مت جو گئی خدا دی قسم کر کے شیتان نس پچھا کم کر رہے ہیں جہاں بھی نہیں کر سکتا اللہ فرما سرد نزیلت دورت فضیلت مرد نکلی ہے عورت فطرتی طور سے مرد نالوں پیچھے کئی شان اللہ نے مرد رکھ جاگ نہیں سکتی مرد برابر کم نہ کر سکے عورت مرد برابر زور نہیں رکھ سکتی یہ ساری سفت مرد برابر طاق بہادری اور سونے نے اس کے اندر رکھی مرد برابر بولن دی طاقت اس اسدر نہیں اللہ وحدہ انہیں شریف مولا دی اللہ, دا پیدا اللہ نے مرد بھی جیسے نہیں بنا کوئی مرد تیر میرے رنگے نے جنا ہوئی کوئی نہیں کوئی مرد حضرت ڈاسا ہزمری ورگے نے کوئی مرد خاجا ہزوری ورگے نے کوئی حضرت موسا کلید ورگے نے کوئی کملی والے حبیب ورگے توجو مار درسو مرد سونا فرما بھو بہادا ایسا مردوں اور فضیلت اے میری اتا میں چبیے بڑا ایسا کا نہیں مننے گا وہ او کوئی رب لب لو دنیا کے لبے جڑا دی, دی تقدیر قضا کر نہیں ہوا نہ ہوئی میرے علاوہ ہوگار لب لو میں تو اپنی جن تقدیر بنا لینا و من پا راضی کو کوئی نا بولو تو آخو نا سبھا ملا اور تمنا رکھنا دعوی کرنا سردوں تو چنگیا تو فکیلت والیا وا یا مردوں کے برابر ہاں اسی طرح دیں کوئی تبینا دعوی کرو آ کے میرے سول اللہ برابر, برابر بنا مرادہ تر ہو سکنا پتا ہے مستفا کریم وقور محبوب چل لیا دنیا اللہ, فرما اللہ سونے نے فرمایا مرد نگلان نے انتوں کا دھیان رکھنا ہے ایک فضیلا کلہ نے فرمایا میں مل اموالیم. مل اموالیم. <تصفح> <تصفح> کیونکہ مینو شبہ نہ پو قبرستان کا میرا خیال کربرستان مسائل اور جید ہوں اللہ فرم ہے مرد عورتوں سے اپنا مال خرچ کر دے نی. مرد عورتوں کے اتر کی کرتے نے اپنا مال خرچ کرتے نے فرمایا دجی اے وجہ پہلی وجہ ہے اصا مرد نیات نال یہ فضیلت اللہ آدھا اصا فضیلت مرد آپ ل خرچہ مرد میں اے بندے بیٹھے اینے بندے بیٹھے نے اللہ کی مہربانی کئی کئی بچے جم لے ہونے میں سوال کرنا مسلمان بیٹھے ہاں تے ویاہ کیتا ہے تے ہر کسی نو چاہوں بغیر کھلوا بھی نہیں باقی پام فرد پیتی پھر اے سنت یاد ضرور رہی باقی بے پام فرد پی جائے مگر اے سنت اے سنت جی یاد رہی ہے اس سنت واسطے جو اللہ کے احکام نے وہ بھی کبھی سکھے مرد تے شریعت نے خرچہ فرض کیا حق مہر کون بندہ ہے عورت مرد شان حقوق دونوں کے برابر ہے عورت اور مرد کے حقوق دونوں کے برابر ہیں کیوں پاکستان اتنے بس بھئی عورت اور مرد کے حقوق دل پر برابر ہیں روزانہ تے سے ٹی دے خبریاں تے سکول کی پڑھتے پڑھا سنان سن جی دونوں برابر پڑھ سنگے جی نا جی برابر نے تو پھر حق میرت مرد نرد پانچ سو دے تو پنج سو کینے دا؟ ہے وانتی نا برابر مسالات برابر اس کنر برابر برابر ہے رب وکھریا بنایا ہے فرق رکھیا ہے جمن والا کم رب کو رب کن کو لولاد جمن والا کم کن ل بولنا دے اولاد جمع والا کام کون کرتا ہے کون ٹولی پہ ہے بچاری کوئی بھی پتا نہیں لیا جمن والا کھاتا پہنچ اے خدا جو بلدے ہو جو دی بندے لونی ہے پھر ایک پتر جمے بیگم صاحب صاحب تو دوسرا جمے لیڈا صاحب پھر تے برابر ہو سکتا تے جی کم رب سونے نے جمن کم عورت سے پھر سمجھ لے برابر ہو سکے انسان چنگے دکھ تو اونا محل شریر میں فرق رکھا فرما مرد خرچ کر لے نہ سنا مرد ترچا کن لے لے مرد تے دو خرچے جچے جچا سکول خرچہ شریعت کا سکول آرچا مرد سے دل عورت کا خرچہ کر دے ایک ٹی وی ہوگی سب تو پہلے گھر بیٹھے گی دل کم از کم کوئی ناچ کوئی گا کوئی ڈانس کوئی پرےٹ ہا جی کوئی دھوم دھام کئی ہوگی بچاری کا دل پھر لگے گا ورنا لگ سی دل لگے پریشان لگا سا بیٹی کا دلکار سمجھ نہیں لگتی تو اپنی چنگی لگنی پیچھے چن لگنے کسن کر کے توجہ فرما اللہ دہدا شریف ملا نے خرچہ جڑا مرد تر فرمایا صرف تین چیز सर्दिया गर्मिया दे, दे, दो मौसम सूट पुशाक एक नंबर दरम्याना खा दो नंबर दरम्याने का मतलब है जिस सतह का आप बंदा है वो बिरादरी सतह के बंद जिमें खा सवेर शाम दोपहर न खाते اس طرح دا کھانا کھاوے سر چپاو نکان فرما خرچا مرد دوتے کر سکتا پھر واق کرنا ہر میرے مر تو پھر بھی سنرسم بھی کھلاوے ہر کسی واسطے سنت نہیں کسی واسطے واقع نہیں کہا کسی واسطے مکر ہو سارے واسطے جی کوئی نہ اللہ وحدہ شریک نے خرچہ فرد فرمایا اس تو اتلا سن عورت بیمار ہوگی علاج کرے اے اس دی اللہ وحدہ اللہ شریک فضل و احسان تے رکھیا ہے کہ مرد عورت نال فضل و احسان کر دیا علاج کرے پھر اس بدلے اور عورت کی کم کرے فضل و احسان کر کردیا ادھر بھی عورت نے فرض نہیں روٹی پکا کے دے فرد نہیں دکھا. اے علاج جی اللہ سونے نے فضل و احسان رکھا احسان کے طور پہ کرے سجلو احسان دعوت دیتی ہے تو مرد دے کپڑے تو, تو مرد بھی روٹی پتا رہا <الملنان> شریف مولا نے دعوت دیتی مرد نو بد کلامی کرے کسی ویل ہو لگ پہ پھر صبر تو کم ل حضرت سی دارو کیا حضرت سارو تھی کسی آخر خلیفہ وقت دے. فرمایا یارو. اے دیکھو. میرے کپڑے بھی اللہ سانو اسلام دا پتا جو میرا انگلش دا پڑھیا اس بیچارے کی پتا انسانیت کی حق حقوق انسان دے میرے محمد خدا دی قسم سارو کے عالم سرکار نے فرمایا میرے لیے مجھے روٹیاں پکا کے دیں میری خدمت کر دی میرا حق بڑھنا وے اچھی نیوی پی پئیے میں صبر کر لو خدای قسم کر کے صدر کیا آتم قابو رکھا ہوئے ہاں جی برائی کا بدلا صحیح نہوش ہو گیا خدا بھی قسم کر کے آنا اسے نال سونے نے انہوں نے بڑی بڑی شانہ کر میں ایک فقیر اللہ دے دی گل کرنا جو میں نام خاجہ سن سرکانی سی جا سنکا ما حضرت بعد احمد خرکائی دا گھر والی موسم ہاں جناب حضرت باب رسن خرطانو سکار جب دابے ہوا نا گا سی مہمان کدھر آیا ہوا اپنے مرد واسطے چنگا ہی نہیں بولیا جان لگا سی جانا رستے کے اندر ویکد ہسن خرکانی شہر دے لکڑا لد کے پے آ چھوٹے بھی تھان سے ست چڑیا حیران ہو گیا ہکا رہ گیا عجیب گل گھر والی بولیے مرد کے بارے گا سڑنی بولیا انہیں آخیا آخر کی کسی جگہ فکیر بنا سر جا کوئی گل نہیں دیکھا نہ تو حقا بکا نے پبے گاؤ نے آتا ہے جدوا بابا جی مات ہے حیران ہو گیا پریشان ہو گیا ماجرا کی آن فرما نے بہلیا اس بیمار میرا بارشے آخنا سبان اللہ دے سلطان بہو کی زبان نے پر واقعہ پورا کر کے پھر سنانا چلا گیا وی کے زیارت کر کے دعوا لیا فقیر اللہ دے کول واپس چلا گیا کئی دنوں بعد سالوں نے اللہ دا گیا لکڑا چگن کہ بیبی جی بہت اچھی ہے کہ ڈا سونا اپنے مرد واسطے دے پاس پر روپیہ اگ بابے لکڑا لگے بابا پچھلے آیا سا لکڑا شور سے پھر میں فرمایا یارا رہا باہر جا میں چکا سی وہ ٹر گئی ہوں یہ جڑی میرے میرے نفس دے مطابق بول رہی مینو سست ہر گل نہیں کر دی ہوں میرے بال چکن والی کو نہیں رہی ہوں میرا بال چکن والا شہر بھی بدل گیا ہی. اور سر اللہ دیا بندہ میں سر عورت پھر مربولی ہوگی پڑا بولے مرد نمنا بولے گی سدا انہیں وقری پاؤنی ہے میں تو مرد نا تبر کر لیا حضر سخی سنتان بہ بول آئے ہونے آئے آئی فرمند مری اور میں سی فقیر بھے to de hi arfa hazi bahujood ہاں ہاں ہاں اور آخرا سبانا بندہ سن کے جا مرد جبر کرے کوری عورت جی کوے مرد نالت سبر کرے پا جی کیون بئی کوئی یار چشتی آ جن فقیر کی گل سنائی گئی اس بیا سنا میں اس بی کا ذکر کرنا رہا جنوب اللہ نے خواہ مت فرمایا اس بیوی پاک دا نام ہلے کیا جیسے فرو جڑی فروم دے جیسے کالے کافر ظالم دھر دنوں پاک سی ایمان نیا آئی ظالم لٹا چڈ لے ہاتھ میخا پار چڑھ دے نا پال چھ سین چاٹی رکھ بی بی بے سبری نہیں ہونا اپنا نہیں فریاد کرور دیرا اپنے کول جنا تین گھر بنا دے پر سیتی ہے اللہ دے دروازے کھولے جنت الم جنت پاک سامنے جنت دروازے تو ویخی کنے پی ہے جنت سبحان اللہ پھر مولا مہربانی کیونکہ خالی گھر نہیں سی منگتی ہمسا بھی تیری بنا ہم چنگیا کے ہمسا بننے چاہیے رب سونے کوئی نہیں ہمسایا کی بنا رب مولا تو تو مولا سونے والا شریف نولا در تو سوال مطلب مہربانی رب نے قبول پروادہ جنت مدنی محبوب سرکار دیار والا بنایا بنایا خاص مہربانی والی تھانحمت امی با چیا آخنا سفر ڈلہ اس واسطے جلد باز نہیں ہونا چاہیے جلد بازی تو کم نہ لو عورت اگر نا فرمانی کردی مرد دا آخیا نہیں منتی ہوں آخیا دو قسم کا ایک مرد دا اپنا آخیا ہے ایک نبی شریت کا آخر ہے جو حضور سرکار کی شریعت والا آخیا نہیں مندی مرد دا نوال پل نہیں پڑھتی مرد آخر پردہ کر نہیں دی اللہ کا شریق نہ فرمانی جناتوں کی نا فرمانی کا خطرہ فائل اللہ, اللہ فرما ہے پھر فر انہوں نصیحت کرو کروی پہلو جی پٹھا بیٹھا ہونا اللہ تو ڈر ماں پیو ماں پیو دا حق ہو چی تو میرا حق پہ سمجھا ہوا پہ جب آ جائے خسم در ہوں ماں پیو دیتے تو خسم دا پہلے ماں پیو پہ نے کام آپ درد آخ نہیں کرنا عورت مرد کی منی دیا میں تینوں باغ نبی سرکار کی شریت کے باغ چن چن کے ہلور سرکار کی سرید فرما مرد کا حق عورتوں جا دقی آئی ارد کر دی رسول ل مرد کا حق عورت دسو مرد دے عورت زبان نال چے صاف کرے حق فور بھی ادا نہیں کر سکتی آخر بھائی بھائی بچاؤ بچا ہاں خدا دیکھی قسم کر کے آنا ایمان بھی مرد بچاؤ عزت بھی مرد بچا ہی عورت کدی کلیا اپنی عزت بچا سکتی کسی دنیا کونے تے لکھا ہی نہیں دنیا کی لکھی باکن والے عورت مرد برابر لیکن حقیقت مرد پر بدلاؤ عورت مرد تو بغیر محفوظ رہے سگلی مدینے درج گور سرکار نے ہک ماں پی مرد دیا دی حدیث صرف مرد کے بارے آئی نہیں میں اللہ نے فرمایا ہوئے میرے محبوب نے فرمایا ہوئے یا اللہ سونے تو اللہ من سجیے دا حق کسے اور ما بچے نو آخ دا ماں پیو نو سجدا کر دے نہ پاک نبی فرمایا میں تینوں چیلنج کرنا میشن بھی دکھا دے جی اور ہک سج دے گا کسی ہو پوکھا پیوں کر دین نو مانوں کر نا رب دے پاک نبی فرمایا سمجھ لگی ہی اور غور فرما اللہ دکھ دری کما نے حق جو بڑا بنایا اللہ سونا سونا فرما, دے فرما, دے فرما, دے فرما دے او औरत फरमानी वेखना, वे। वेखना वे। लगते हाथ छोटा चुक लियात ना फरमान हो छोटा चुक लाइ मैं पता को मैं पाकिस्तान चखरे बोलते दस ना जिथे भी जाओ ना जिथे भी जाओ بھئی اللہ جو قرآن نبی پاک نے فرمایا ڈنڈا اپنے گھر والوں کو کڑاؤ ہوں ترتیب سن پہلو فرمج آئے گی پہلے نمبر اللہ فرما قرآن ہی یہ ہوں نہ انہوں کرے سمجھاؤ چلیے میں تیرا سر دس آئی ہوں تو ماپیا نے بھی گھر جانا ہوا روک دے تو افزالی جائیے نہ میرا تیرے خدا سونے دینے مرنا نہیں کیونکہ اے ایمان جب اندر ہے نا اللہ المؤمنین محبوبہ نصیحت کر ایمان نے نصیحت بےمان ہوں جسیحت اثر نہ کرو بےمان بندہ ہوں ایمان والے تو ضرور ست مار دلہ فرما پہلے انہوں نصیحت کرو سمجھاؤ جی ہل بھی باج نہ آجرو پھر بسترے وقت کر لو سونا وکر شروع کر دو بولنا چھ دو ہوں جی ہلاو والی ہونے بولا گی میرا مالک ہے دوسرے نمبر چلا نہیں رکھا سیدے راہ لے نمبر ہے جہالے ہالے مطلب ہوں کی کرو باز آ حدیش پا کے زخم نہ چل کوئی یہو جی مار نہ نوں زیادہ تکلیف کوئی معذور بن جائے مارن دا طریقہ بھی دسا گیا ہے لیا دور تو جدو نڑے اچھا اچھا ہوں تیرے میں سوال کرنا عورت نہ کرے جہے اللہ سونے نے سمجھان دے دشے نے سمجھا اللہ فرمایا اور یہ بھی تلجا دیا بھائی آیت اتری کیوں ہے ایک عورت نبی پاک سرکار کو شکایت لا کے میرے سر میرے تھپڑ مارے اللہ بدلہ لے کے دو مرد کو بار کاوز کیتا میرے مدینے دے تاجدار سرکار سلام سم سلم کساس دا حکم دے نہیں لگے اللہ سونے کا آیا فرمایا مرد سی ماریا مالک بنایا فرمانی تو بات بائی آئی پپڑتا مارا عورت پھر مومنا سی کوئی نہیں سی مستورت سی لیڈی ہوگی تو بہویں نبی پار کر کے وہی کھلے گی عورت سی مومنہ ایمان والی سی آدھی ان لہائیوں جی میں رب رہی ہے میں اہمی ہے سو سال پچھلے سونے دے حکم اگے سر چکا بنا کے پیچھے اب ہی جلوس کبھی پھر کیتا رکھا کیوں مرگ سانو مارے سانو قابو رکھے مراد عورتیں نہیں رہی ہوئی خدا کی قسم اللہ شریف نہ خفیف مار دین کا حق تین دتا ہے مار اچھا ہوں وہ او... حق اللہ کا جتنا دتا ہے وہ ہے نا پر جب مل آپ آئی تو آئے ہوں نا کوئی پھر جی سوچا کہ ہوں ایمان دسی تپیا دن سو خالی منہ آخیا میں تینوں قبول کیا چار روپیے تو اے خرچہ مالک بنے تین تک دیکھی رب سونا تقریبا ایماندار دس مالک رب سونا سڈا کنا مالک تو صرف تین کم کرے خرچہ میں آخر قبول کیا مالک بنیا کدی نسیت کرنا کدی بستر وکھرے پیا کرنا رشک کدی سوٹا پہ پھیرنا میں پوچھنا وا یہ تینوں کن حق دتا تو حق رکھی کڑا نہ فرمانی کرے تیری اورت میں ضرور کٹن کا حق کے مالک بڑ بٹھے رب, رب سوال سانو پیدا کرے ہر شو دن والا جب آپ حق ایک اور گل کرنا اللہ کے فقیم سلامت سنا دیا میں <سؤال> پاسے گیا تقریر کرنا کلا سونے کا فکیر وسد مدار کچا جا بنیا جت کسان ہال باندھا پیا تے فقیر اللہ دا نال گیا نا گل سمجھی کی نے کیا پالا پالا جان ہال باندھیا میٹھی سوا پتہ لگنا ہوں شہری جہے پینڈو نے انہوں نے بھی گھٹ پاڑے کا پتا لگتا کہ وہاں کو تو ٹکے کونی ٹریکٹر آنے پالا مٹی پاڑا میٹھی اور انہیں پارا جیڑی لائن سے جانا سا پیا ان لائن اپنی چڈی پچھوں جٹ نے سوٹا اللہ کا فکیر وہدا سیا تو فکیر کسی ہوگاہ ویچدے یہ نگاہ ہی رب والی ہوں عجیب نگاہت کی نگاہ تھی نگاہ شوق ہو رہے شہد اٹھی پھر چبرت کی نگاہ ہوئی تو سبق ملیا مل فکیر اللہ جو جب ویکیا نا تو کہ لگے منہ نعرا مارے فرمایا یارہ سنگیا اپنا راہ چڈیا ماسا گیا سوٹا مارے فکر پہ گئی سونے کا بندہ جانے دیکھ موتر دے موتر کے جانتے جانے ندی اندر آئے جی بارے فرماؤں گا یہ مطلب راہ ڈیگا ہوا تو پھر چھوٹا بھی پا ہے سونے اپنے رب سونے دا ایسا حق تے اسی اچھا لئیے جنا اپنا ہاتھی کھڑے خدا بھی پچھان لگے نا اللہ کے پیارے بندے چل جائیے جنا چ بابا فرید سوناٹ نہ سبایا نہیں حل کے در سال ترتیب درسی مولا کائنات نے اس واسطے مارن کا حق ہے اللہ فرماؤں کا مرد نگران مرد نگرانی رکھنی اپنی عورت عورت نے جو کم کرنے مرد کی اجازت مدینوں کے تاج در فرما لے عورت روزہ بھی رکھے اپنے مرد کے رکھے رکھے آ... <تصفح> یعنی نفل فرض نہ خدا تجوی پہلو پہلو بت سمجھی بیٹھے ہوں ساون دق جا رب تو و دیا بنا دا حق پیو تو نہیں ہے ماں تو نہیں ہے خامن تو نہیں جاتا نبیا تو نہیں جاتا ہر کسی کو جدا کیونکہ فرما مم زیادہ مرد ہوا نگران انہیں کی خرچ کیا خرچہ جڑا میں بیان کیتا شریعت مستفا باقی اگے فضلو سان اگر دس سوٹ لے کے دے دے دے مرد کی ہے نہیں لے کے دیتے تو رب نہیں پچھے گا پورا کیوں نہیں کی گل رکھ سکی میرے سوٹ روزانہ پورے کر میں ہفتے کے اندر بدلنے کپڑے تون چاہا میں لکھا تم مچھے لگ گیا جی مطالبے رکھے نا تو پھر عورت نے پھر کون نے میں اگلے دن پیمنٹ جناب چڑھائی کڈیا جناب تو کپڑے جناب بڑے جی چست چلاک پوری لےڈی صاحب لگے جناب بجا لے آؤں ایک گل <سؤال> بھی اور جدو اتنے چڑھی نہ میم آپ چڑھ دیا کنڈکٹر جگہ جگہ بے اسی بھائی تین پتا تو ہے جگہ چ کوئی تو چڑی کا گواندی لائ مجھے پتا بت تمیز نے سچ گیا مرد تیرا کوئی سارے ایسا ہو گیا بڑھی میرے کو بول رہا گیا بدتمیز بیٹھے جگہ ہی کیوں نہیں چلی میں کیا تم سلیہ میں کیا بے حضایا ترد لا لو چڑھ جائے تو بدتمیز میں سہ خاتون سنتوں کو برفے عزت شرم ہلاک بن کے بندہ کرے واسطے آخر سبحان لا میں گل کی میم آپ لینا لچائی تک بھی تلانتا پا رہا ہے فرج سے پا رہا نہیں تھا نو پورا نہیں کر کے دیں تو ماڑا سا کھی کرنا مرد تک پورا نہیں کر دے خرچہ سا میں جی دین فائدہ دین کے بی توڑا خرچہ ایک ہزار دا میکر کا ڈبا ہوا خرچہ سکول صاحب نے بنا تشا ٹی ویا روزانہ تصا سوٹ بدلو اٹک مٹک کے چلتی ہو دیکھو پیسے لگتی ہو سرکار خرچے کا پورا محلہ بھی پورا کر سو تو خصاص خرچا وہ منگو جڑا رد بنا لڑا سا خاتون راست نبی پاک سرکار ایک مرد چنا چھوڑ واس تین لوگ نہیں سی پی میں سات جہی تب لیا فرمیاں گے تمہیں ندینے میں ساجدا لے میں جب ناراضگی آس گیا مالدارا کوشیاں بنگڑے منڈیا پیاروں آئے دوسرا عورتیں عورتیں یہ دو طبقے آنے سروا لے مین جہنم چی نے زیادہ یا زیادہ یار سو نظر آئے نے آکا نے فرمایا ادھر گریب نظر آئے اور سنیا ہے سانو اصل کہہ سان بشرا دیجیے اسلام دا پتا جو کوئی نہیں حقیقت کی خبر جو مالدار کی شرمائے دین خدا کی گل کرے نا تو پڑے کتا دار ہوں بئیمان یہ نہیں دے کہ نہیںکر ابو جہل رنگے غریب نہیں لائی بلال ورگا غلام بن گیا اس نے بچ کے سباہ بلال ہرشی سنکیلا گلام کیا بننا ملک فردار کسی نہ کسی دل <سؤال> میں تقریب کرنی ہوا رواہ پہ اس کام میں جب بھی دیکھا کہ حرور کی گل کر میں سب تو پہلے تھری چکا ہے درمیانے تڑکے کا بندہ ہوں درمیانہ نہ اس بالکل نہیں درمیانے تڑکے دو تڑکیا گھر لگے بکا لو سونے رب کے قرآن تو دین لگا کے نالے بے مان فران بڑا ہمیشہ مالدار ہوں کوئی لکھا کروڑا چکار یہ نکلتا ہے جڑا اللہ سونے کی دولت سارے united... پچھانے دولت نصیب نہیں بند فرما فرما لکا رہا گلا فرمایا مرد خرچہ بھی مفت سر اس وجہ مرد نگران عورت مینو کھوانا میری نگرانی کرچا دا میں یہ گل منا منا مین چینو ماپیا کے کار چہنا پہنا کھا گی ماتے بھی تو بھی اپنے مرد کی شرما ویبی تو وڈی شان جیڑی مرد کی شرما بردار خالی کپڑ پیچھو نہ بنے اس واسطے بنے کہ میرے رب چک بناوا بناوا اللہ جو قرآن فرماؤں سس والے ہاتھ کال تا بما گئی دد اللہ یہ جانا دی کان تار تل وہ اپنے مردوں دیا شرما بردار نے میں تو مائے رب دیا نی بردار ہاں فی الحال اور فلاح دے ایسی کنڈ پیچھوں مرد کی عزت بھی کرے دل سمجھیں سمجھی سالے کریمہ نے دس سالے میں کوی جہی رب کی فرما بردار ہو اپنے مرد کی فرما بردار ہوئے تو پھر رسول اللہ نے اس حد تک درجہ دتا ہی آکا نے فرمایا اور بیٹھ کے مرضی کرے فرما برداری پورے نماز ہو جائے کرو پورا آقا نے فرمایا جنت دے جس بھی جنت مردار اٹھ دروازے جنت دے رابطے آخر کلو ملن لگے گی اٹھوں کے ات ہی کھلے ہونے موضاع لائب خدا دی قسم ندی سکار کی سنو اسلام دی دولت میں پڑیا بیبیا ہر گاہ کر دیا میں رسول اللہ مرد شان لے گئے فلیلت لے گئے کیمیں؟ کیمیں؟ سونا محبوبہ وہ جہاد کر دے نہیں دلیا شور ن کربھان اللہ بی, بی کر سن مرد شانہ لا گئے جہاد کر شہادت پڑے رے پا جانے سنگھر میرے نے فرمایا مرد دی عزت کی کرے مرد دی عزت کی کرے سارے خدا گرج با کر ہوں گلج نبی شریعت ہر حکومت کروڑا حکمت سکار دی شریعت مولویا کے مسلے نے جو چلے گا مولوی تو ٹھیک ہے نہیں تو سانکوں کو لیکن خدا واجہ الا شریف مولا دی قسم ہے جی قبضہ قدرت میری جان نبی شریعت تو بغیر انسان کا گزارا ہو نہیں بات نہیں سمجھی دنیا بچی ہوگا جی سکون ملتا تو ہزور کی شریت کے آب حیات رحمت ایک محبوب کے تلغیر اللہ نے خرچہ کے تو فرد کیتا مرد تے حکمت تا کہ مرد نا نگران عورت عورت سمجھے میرا مرد نال دو ضرورت نے ایک میری جنسی ضرورت ہے ایک میری رزق اور معاش کی ضرورت ہے یہ دونوں نو سمجھ کے عورت مرد دی شرما بردار رہے اور مرد اس سے نگران اور حاکم رہے رہے ایس دو مقابلے یہودیاں نے سوچا چاہے مسلمانوں کا وس جانا جدو عورت ہوئی محکوم مرد ہوا سربراہ حوصلہ وی زیادہ یہ سمجھ وی زیادہ عورت ضرت بہادری طاقت ہر شا زیادہ ج سب والا نگران تو کوانا ریا تو نگران ریا تو پھر تو چاہا بستا رہ سوچا ساخیا ہونے قرآن پڑھتے ہیں جو بڑا قرآن پڑھتے ہیں پر وہ لانتی پڑھتے ہیں الٹ کدن مسلمانوں دی تباہی आ आ قرآن شریت شیطان ہے گل شیتان ہے شیتان ساری شریت کی ہر گلو سمجھ کو نہیں شریعت پورا سمجھتا کیوں شیطان نے کرا ہوں گناہ کی کرا ہوں گنا ہوں گناہ جو کرا تے شریعت تو ہٹا کے ہوگا ہو شریت چل کے تو گناہ نہیں ہوتا سوا بے ہوں ہٹا ہٹا ضروری پہلے ہوٹا مطلب لانتی سمجھتا تو سمجھتے آنتی جو بھی ہے نالے اے پرانے مذہب رکھنے والے نے وہ بھی نبیا کی الاد کو مذہب ہے کوئی مذہب ہے تو مذہب میں ہے مرد نگران ایک سزرت مرد اللہ نے دجا خرچہ کرنا تاکہ خرچہ رب نے قرآن کیتا ہے مرت کیا کروئے عورت نو تو تی کما چ جب کماری ہو سال پی آئی اے دیکھا اسٹش بن جی جب شادی ہو جاوے پھر رٹائر ہو کے واپس آ ہے ہوں کمار ہو شادی ہو جائے تو ہوتے ہیں تو سٹائر ہو گیا پھر جیٹائر ہونے وہ اپنے مرد صاحب کو لگ جان لگ ان سائی ایسا ہوئے اپنے توبھ پڑنی پیری مکالے مل بیٹھے اچھا تو سکول سنو ہوں کڑی عورت ساڈی نجا کا کیوے طریقہ کما والے پاس لان دا اسکول کتاب پڑھانے میں گھر میں رہتی تھی میرا شوہر ڈھائی ہزار تنخواہ لیتا تھا تو ہمارا تو خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا تو میں تو ایک بار ہمسائے کی شادی پر گئی تو میرے تو کپڑے ایسے تھے کہ میرا تو جانے کو جی نہیں کر رہا تھا میرے تھے میرا کچھ تھا تو زیور دے میرے سوٹ کپڑے کا دے دے سوٹ دے تو چلو جی میں ادھار لے کے تو چلی گئی اوے گئی تے میرا تو کانٹا ڈگ پیا میرے نک چ پریشان میرا خسم تو باہر جان سبق میں پڑھا دسویں بھی دسویں کی وجوہے سبق ہے میرے کو تھوک تو دکان والا دسویں انگلش کا خلاصہ بھی میرے کو انگلش بھی ہی میرے کو باہر کھڑ کا ویس بالو سر مسلمان کی زت ریج کئی خدا کی قسم کر کے پانچ سو تو منڈیت بکری بھی نہیں لگتی اج مسلمان کی بیٹی گا کھن واستے अपने ढोल बुलाव एक बोर्ड टंग दो की जरूरत है हजार तेरे ढोल अपनी खड़ी होनी है मच जो बज गई स्म की खुदा की कसम करके आती नहीं समझी हालांकि भैन कीमती एडीसी अर्श भी पैरों में रख दे रहे कि होर भी सत्र बची शाय नहीं है نائیا دہ ڈانگو پانچ سو دن موڈے چار دو سو دن کرایہ چار سو دن لا گیا یہ حال اپ بہن کر بیٹھے خدا کی کدی جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے کھڑی بولے آئے ر بخری بولیا بے دی یاری لو سنگ کتے دو چند آؤ. بے شرمی دو مرغے نالو یار ساگ سرو ناؤ چند آؤ. لا سنگ کتے دو چند بیشرمی دو مرغے نو گر ساگ سرو ناؤ چنگا چوکھا کما کے آمائی سور چاوے گنا گھر کھاو گنا گھر عزت دی کمائی کھانا خدا دی قسم کر کے آنا زالما یہ سوچ لیں دھی انہ تین مثال دینا یاد رکھ لے دی مثال سمجھی دے پھٹے تے بیٹھا مکھیا بیٹھے تو بچ دے نہیں تو مکھی بھی بہ جانی پلیٹ گوشت دی پھڑے سڑک پہ چڑھ دے ان ہر کتے منہ مارنے کتا منہ ماری फिर अपने सिरे छोटा मारी तेन पता नहीं, नहीं। कुत्ते फितरत जो गोशावेगा उन्हें मुंह गिदड़ का कम खरबूजा सामने आवे खा नहीं, नहीं? बग्याड़ कम है बकरी आवे तो चीर चीर नहीं? नहीं? नहीं तो ख्याल है औरत इना नहीं सोचा جدو یہ بلیاڑا کل تر جی واپس کے میں خیر پر ایک گل ادو ہی سمجھ آ جمان ہوئے کوئی ایمان سی دے ہندہ سی نا بی بی تالبہ رکھا میں کما لیا علیما لیا میرے مدی بتا نے فرمایا تو کرے گا گھر میری بیٹی کرے گی آخر سوال لا چل جی کام ان کرا ہے تو پھر خرچہ رب میں فرد مرد سے کرنے کی جرچہ اپنے ہاتھی لیا ہونا ہوں نتیجہ پتا کی, کی پتا ایک تو لوگ پکی گل ہے عزت کر مرد کی روپی روپی دی نگرانی بغیر بچ سکی میں مثال چاہے نام سیل آپ اللہ کا گھر ہے جتی لایا انہیں کتنے رکھنے باہر لے کچھ جتی ت لگا گند لگا جن چڑ دے خدا دار ازت جیسی پاکست پھر پلیت کے کبئی ہو گھر پلیت ہو سبکسائی گ ہواجا رانی بیٹھی دانا گائے توتا بیٹھا ہڑوا کھا چب یہ سب ایماندار دسو ایسے سب کچھ کوئی نہ کتاب پہ میرے پر شاشن کا مسجد مسجد مکتب سکول کھلے نکلے مسجد مکتب سکول پڑھیتا اج ایسم میں تین وہ کچھ پڑھا پیا کتاب ہے یہ گھریلو ہے؟ یہ گھریلو کیونکہ سارے بابے آدم کو لے کے اما اما ہوا دی پکا تا والی کو نہیں سیا نبی پاک متحرات آیا والی نو آیا ہے ول پہ سکی بھائی آخنا سبحان اللہ۔ شاہ تقریب تو سیانے آ جانے ویسا کرو گے جی میں ہزور سکار امت نال داگ کھیڈیا جائے نا تو منڈ سونا بھی نا اسی طرح ہی پھر آدھا آ جاؤ آ گیا میں گیا سرکار تو میں نے دسیا ایتھے نا گجرے شاہ مکیم چوک چرستے کی ارجن میں دسیا کہ ایتھے نا ماسٹر صاحب پڑھادیا منڈیا نو آدر سن روزانہ لسی لسی لو جناب لسی لے جانی ایک دن ماسٹر لسی لگ گر کیا تیرا بیڑا گرک روزانہ لسی پینا تین پلانے خدا دی قسم سچا واقعہ واقعے میں دعا اٹھے پیتی ماسٹر میں محلے دار نے دسا جا کے محلے میں سکول گورمنٹ سکول چنگا تہن ٹکر نے انہوں نے کیتا کی انہیں خوٹے کا موتر ویچنا نہ شکر برف برف پا کے اگوں ہی بونی چڑھایا ہاضمہ کر کے وہ ماریا جب فارے ہوئے نا تو سجر دور آدھے استاد نہیں پتا موتر کا موٹر چلو شگردا جو سامنے آئی کھل شگردا تو پلایا اگریزوں کا موتر ہزور کا دشمن سان بنایا میرے نبی سرکار کی سریت سے سانو چلایا موتر جو گئی ہوفا کرتا الدین شریعت تعلیم دا حضور سرکار کا گلام بنا پلا جر سبق چوتھا جسم کا ناپ لینا جسم دا ناپ لینا سکھانے ناپ دینے کا طریقہ لکھا ہے چونکہ اپنا ناپ خود نہیں لیا جا سکتا اس لیے ناپ دیتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ناپ دیتے وقت زیادہ ڈھیلا ڈھالا اور موٹا لباس نہیں پہننا چاہتا سبق یہ اس سبق میری طرف کروڑواں نپ جو رسول اللہ فرما نے عورتیں آنگیاں کپڑے پاس ان کے ننگیاں ہونگیاں کئی مسلم دی حدیث پاک کے عورتیں کپڑے پا سجا سجا رہتے مرتا کریں گے بس چبیا کنے فرمایا فلانو ہننا کئی نہ ہوں نہ ملغنا تم عورتوں پر رانت کرنا بے شک وہ عورتیں وانتی دوسری حدیث میں آتا ہے جنت کی خوشبو پانچ سو سالہ سفر دور سے انسان کو آتی ہے لیکن وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر ننگی رہتی ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی تو کپڑے پاس کے ننگیاں کا مطلب کیا گیا چست پاون جہگ اگ ساتھ محسوس ہو گئے یا پھر بری کو جسم پکھے دے تو ہر حضور فرماندے نے رانتی عورتوں نے اے تعلیم کا بھی ہے دھالا اور موٹا لباس نہیں پہننا چاہیے لیڈی تیار ہوگی تک اگے دیکھو ناپ کے طریقے تصویر بڑی نظر آ رہی یہ لکھیا ہے شکل بڑی نے کل ہے کا ناپ تو ہے کا ناپ کل ہے نا شروع کرو تو اتے لا سویا عورت عزت نہ بچا سکی جب کم ہی پڑھائے گئے اگر سکھائے گئے جی نہیں پڑھ سکتی عورت عزت کی نے بچے خدا دیا بندے مدینہ مدینے تاجدار دی شریعت دی سبحان اللہ <تصفيق> میرے کملی والے شریعت دی, شریع دی ایک عورت <تصفيق> دی بچے دوسرا عورت مرد دی سرما بردار رہے پر دا مرد کرے عورت گھر بیٹھے عورت کماون بندر شریف ارور نے کیا مرد نشانی دسی ہے عورت مرد نال تجارت پیسے کمان شریف ہو جائے دی. کیا مدی نشانی ہے خدا دی قسم کر سوچا باہر کھیا کما کے جانی سی گئی جب کمرا کے لے آئی پھر ہوں مرد سہدا بیگا آپ گان ہوتے ہیں کدر جا رہی ہے خبردار دسو ہوں بڑھیا جالیم ہو جا وہ بندے آخے لگتی روزانہ جلوس مترکھے لگتی ہیں ہمیں آزادی دو ہمیں دو نبی پاک سرکار شریعت دے حکم مرد پر خرچہ عورت مرد دی بڑے فرما بردار کار چرت محسوس مرد کرے بال کا رکھے خیال مرد, مرد, مرد, مرد وے کما کے جگا وسے آباد ہوے اور عورت نکلیوں مرد نکلے بچے ہسپتال جب روٹی آئی ہوٹل پر جائیے سو تو گل وہ جی غیر دنوں کی جائے نا پھر اور زیادہ سواد آ نہیں صحیح اے دسو سدر گوربا چوک دا نام سنیا جی گوربا چوک کون ہے بولو تو سی روپر آ میرے کو گوربا چوک کا بیان سنو کتاب ہے یورپ میں آزادی لسمان کے نقصانات آپ گوربا چوف کون سی صدر کافر سی کہ مسلمان بس میں گل آخری کر کے کہ چڈنا ویخلوسان کافر سکول نے بدتر بنا ایک کتاب ہے کا اس کتاب لکھتا ہے ہماری مغرب کی سوسائٹی میں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 اس کے طریقے سوچنے پڑیں گے, پڑیں گے ورنہ جس طرح ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے اسی طرح ہماری قوم پوری تباہ ہو جائے گی کون کہہ رہا ہاں میں مولوی سانا جی میں داری رکھی تھی میرے نام تو گفتگ موڑ کئی کرنے کے ترقی تو کروا پتھر کو بھی ترقی شادی کریے پیچھے پڑھنا ہے ہے دنیا چندری جان دو باندر چن پہ جائے تو چنت دے زمین کروے تو زمین رامت کرے گی خدای کسم ہوتا فری دیں گا بندہ زمین ہو چند بڑا چند بڑا تو بھاؤ کیوں گا آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے باہر کٹیا سکور کی کتابوں میں پڑھاتے آئے پنجویں روپیے میرے کو سامنے پنجو آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے کیسے کھائیں گے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آبادی ہے آبادی بڑھ رہی ہے بے تا سا آبادی بڑھ رہی ہے کہاں سے کھائیں تو ساری بھی سوچ دے منصوبہ بچے دو ہی جی وج گئے تو پھر کی ہونا پھر مر جان گے ہوں نال دس لاہور دی آبادی فلم پناہ لاکھ ملک پور پنڈ کی طرح لگا جا پنڈا دی آبادی چوکی ہے کہ لاہور بھی پنڈا لاہور کمان آ لاہور والے پنڈا کمان جیسے بڑے گان پندار... آپ آبادی پناہ لاک پنڈ والوں کی کسی بھی ہزار کسی بھی چھ ہزار لاہور والے پہلے کچھ بن گئے لاہور بھی آبادی ود گئی وئی پنڈا والے اتنے آخر کر لاہور والے سارے مر گئے آبادی جو ود گئی ہے کوا والا ہے کوئی پنڈ تھوڑی لکھ لانت پی گئی پڑھائی لکھائی آبادی داف ہو گیا میں آپ منصوبہ بندی والے ہو ج مہربانی کرتے تھے کتیا کیوں میں آخت والی کٹے بارہ چلی کھائی خیال نہیں کوئی نقصان کچھ ہوئے لکھا بن گیا کھلے کتے بھی سمجھیے جڑا رب پیدا کر دے کھان کے بندوبست بھی اور لکھ لانا پروفیسر نے لانت آبادی بڑھ رہی ہے میں چ لا فکر لائی تھڑے دو لتھا پائی تھڑے کتوں کھا گے ہر مکے جاوا گے کھاوا گے میں بد بخت ناش و سپ بھوکے مر جسک ناس طاقت ہوں پھر چیڑیا بھکیاں مر ج نہ رنگی کمزور مخلوق کی کوئی نہیں رشت ماشا شالیم ہوگلش ہوں باہر نے کدو ایم اے ای پیتے نے کتا کہڑے دفتر دا ملازم ہے لب وقت لوگوں لوگ جلد اپنے رب تو بے یقین ہو جائے پورا ہو فرما دہ مندہ بت آرد اللہ ایک مقصد رکھے پڑھائی بھی ہوا نہ تاکہ ان کا خدا پر یقین نہ رہے اقبال کہتا ہے بتوں سے کچھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا اور کافر دیکھیں خداسری کا سمجھا یہ سمجھا آبادی کر جائیں بھی کہاں سے کھائیں گے یہ لان کی کا حج کر کے آئے تو لانت کرتی ہے راجا رسول کی زیارت کر کے آئے تو لانت کرتی ہے مسجد میں سب کرے لانت کرتی ہے اس وجہ سے کہ خدا کی قدرت میں اس نے شک کیا ہے جو خدا کی قدرت اور راج میں شک کرتا ہے وہ کافر بئیمان ہے قبول ہو سکتی تعلیم ہیں اور کیوں پڑھایا جا رہا ہے منصوبہ بندی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے عورت باہر نکالا ہے بدکاریاں بدکاری ہوگی جب بدکاریاں آم ہو تو پکڑی نہ جائے اب ایسا طریقہ کرو تاکہ امر کی مصیبت ہی نہ اٹھانی پڑے ان کی غلط ختم ہو جائے گی اور خدا کی قسم آپ رکھنا مجھے کہاں لگا چیز کی ان کا تو آئٹم کہاں سے آئے گا بن بوس بٹ بوس تمہیں پتہ نہیں کیا پھر میں تمہیں ایٹم دیا لیکن یہ تمہیں معلوم نہیں اس نے تمہیں کس ذات سے توڑ لیا ہے یہودی کو پتہ ہے ان کے آئٹم کا توڑ میرے پاس ہے ان کا ایک تو ہے میرے پاس دس ہے ان کے پاس دس ہے میرے پاس سو ہے ان کے چھوٹے ہیں میرے بڑے ہیں میں ان کو کچل کر رکھوں جا. اس کو پتا ہے آئٹم کا توڑ تو میرے پاس ہے لیکن ان کے خدا کا توڑ میرے پاس نہیں ہے اور من کٹیں گی تیری چیٹا جی کر گیا جب چاپی والے آئی خدا دیشانی دسمانی بڑا انگریز ہر سے سپورٹ کر دیتی جی چابی مرونے کا پی ہوگی راب ہر کسی بھی چوٹی اپنے ہاتھیے پویں بادشاہ کچھ کے دنیا چپ مارنا خدا جی کٹن کر کے خدا سے توڑ لیا ایٹم سے جوڑ دیا اب ہمیں کوئی تھار نہیں ملتی کوئی کسے پاس سہارا نہیں ملتا چبے وکھرے اجاڑے نہیں دین وکھرا اجڑے صحت وکری اجڑی پریشانیاں مقدر بن گئی ہسپتال بھرے گئے فصل تباہ ہو لگ گئی پتا <سؤال> کی رب سونے میں ہال قوم کرنا جڑا قومی قوم جا س میں دعوت دہا شادی کے جلسے چاہیں ایٹم جوڑنے کی بجائے ہوں ایٹم تو اپنے آپ میں توڑ, آبنے توڑ تے تے محمد نال کے محمد اربی جوڑ کے پھر میں لاہور چاہ کسی باہر نہیں را پھر ایٹم والن مار کے دکھاو کرو. کرو مدنی تاجدار دار درشت کر شادی کے مثال تعلق میں کچھ بھی بیان نہیں کر سکیا اتہاس پاس ادھر ادھر کٹھے کر کے کچھ تمہیں سمجھا رہا ہے باقی جس سننا ہوگی کے اسٹانچر سنو نہیں تو پھر کنڈی شتاب پنڈی سکار کوٹ لگ بھگ میرے کو لیا کرے اللہ کرو پھر وہ کسر نکل گیا ساری زندگی مہربانی جی <تصفح> <تصفح> اللہ کے فکیر میں بڑا ہی من ایک شیر شیراش کی اقبال کلندر لاہور ہی فرمندا گر پل پلی ہزار متی بری بتی نام سو شری سبند شرمندہ مسلمان دیے مسلمان مسلمان دی ماں بہن مار کی نصیحت قبول کر لیں ہزار لوگ مرن گے, گے. مان پر تھی مرے گی مرے گی بی پاک بچو لانگوں مکال تیری گوہ دینا لا حسین خیر بی ترقی آفتہ نے تو پتہ حال کی بنا کھڑا جمع آنے کی آدھے ابرارو ہاکو آدھے قوم دتری نہ گلام محمد انہیں جگہ جگہ سے کپڑے زکات دو بے سہارا کو سہارا دوسہارا سہارا کلر نچاب نچ پنجاب میں کون ہے ساڈی ہے تو پنجابن ہو رہے کو سب کسور نہیں کسور سلامتی پڑھائی د جو تے امریکہ ڈالر خرچ کرتا ہے سکا پرا پرا روپیہ دے کے راضی نہیں امریکہ ڈالر خرچ کرتا انتہا ہے سپو بن گئے کتن گئے مرن گیا چھوٹے مہنگ بم مارن کی لوڑ کیڑی ہے یہاں کا خدا ہی ازا گا کہ انہوں کو نو قومے لو چنتا چوک کے مار دے گا ورنہ اج اصا اتنے تک پہنچ پہنچتے کہ نچ پنجاب نچ پنجاب تو اندر ترقی آفت وہ ہسپتال بنا د کتنے نسل پیدا اس کل سے پیدا ہوئی جن ڈانس سکھا ہے سکھا تفری سکھایا نے شہرا سکھایا ناچ گانے کا مزید کچھ کشتوں نے اعلان کرنا کہ سنو گے تو تین چان ہوا بہترا کہ میرے خیال ہے خرچ کریے نا تو چانن نہیں ہو سکتا باہر زمین مر گیا جمیر مردہ زمیر بندے غیرت ایمان حیات دین اسلام خدا رسول وڈے چھوٹے اب کسے کسی شہد کی تمیز انسانیت نہیں رہی اے مردہ زمیر بندے کی نشانی <laughs> ایک میری تقریر ہے شادی کے مسائل اے شادی ہی کیتی سی دوسری تقریر ہے دھوکا کھانے والے لوگوں کا حصہ دھوکا کھانے والے لوگ میں پچھلے اسے اے بھی اپنا کھوکھے چ پیا وہ بھی سارا چادر اور چار دیواری آج کل ایک مسئلے اٹھے پھر دا لانتی روزانہ یہودی ایجنسیاں کم کر رہی ہیں یہودی دے ڈالر خرچ ہو رہے ہیں <تصحیح> روزانہ اخبارات دو تو ہو سبک آ رہے ہیں چادر چار دیواری تو زلم ہے یہ کہاں سے ملا عورتیں بیان دیتا ہے میرے کو کتاب پہ یہ تھلے اورتیں جلوس کٹیا انہیں آ مرد کو چار شادی کرنے کا حق ہے ہم چار شہر چون لگ سکتی جلوس کٹ پھر تل یہ بھی لو ایک خالص دین خالص دین ملاوٹ تو پاک اللہ جی بار گاہ جا ایک سر سید احمد خان کدہ ودہ کافر اور گے تو پتہ لگے گا حوالے نال ہر کیتی ہے کہ کانتی کافر سمت برباد کیا کنیاں جنسا رہی سن ادھر سر بھی سید بھی خان بھی نا پتہ نہیں کنیاں جنسا رہی ایک پیار ہوا سمد تک سر وہ آدھے کھوتا سار کا من کی کھوتا کسی گالا کرنی ہو ایک گانا پرو وہ ایک پسے کا خالی سر رکھتے جگہ کٹو ہوں سی نہ تٹو بے گا قوم دا گدار تے رسول دین دا گدار انہوں آتے ساڑے پکا سر رکھتے سرا تو سارا خدا بچا منٹ نہ سر میں پڑا مارو سو تریقا بوہے پڑھ جب مشریب تو باہر ہو کے بس امام دام دروازہ نہ درمیان امام سے بیٹھا ہوئے درمیان والے دروازے کچھ درمیان کھلو کے دبانگ پڑی جائے سنت طریقہ ہو بلیال روکو اور کال کر کے پڑی بانگ کرو اللہ ہزور کے جوڑا نے دوست محفل بنوائی اللہ ہزور رکھ اللہ اہل علاقے آباد کر اللہ حضور کی امت میں ہدایت اتنے بیٹھے جاچ منگو بسم اللہ اللہ محمد بس آدمی وبار کچھ يا رب سونے بس کا کمنی والا امور گمولا اشلاح دشمن نے اسلام تی محفوظ اور مسود یا اللہ دشمنان اسلام تباہ برباد فرما یا اللہ دل تمک ملا کبل میں نائم کر سيدنا نصام مدينة على عليه <تصفيق> <تصفيق>